اب انشاءاللہ اللہ عثمانی خلافہ کے حالات بھی ذکر کیے جائیں گے سب سے پہلے السلطان عثمان معسول العثمانیہ ان کی حکومت تیرہویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر 1317 سو سترہ تک جاری رہتی ہے چھ سو ستاسی ہجری بمطابق بارہ سو اٹھاسی عیسوی میں جب ارتغل صاحب کا انتقال ہوا تو سلطان الدین دویم نے ارتغل کے بیٹے عثمان کو ان کے والد کا جانشین قرار دیا اور یہی وہ عثمان ہیں جن کی قائم کردہ حکومت بالآخر خلافت عثمانیہ کہلائی پھرویں صدی عیسوی بمطابق چھ سو ننانوے ہجری میں تاتاریوں نے ایشیائی ای کوچک یعنی موجودہ ترکی کے علاقوں پر حملہ کیا اس حملے میں سلجوقیوں کی حکومت ختم ہو گئی اب عثمان کے سامنے کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی ان کے سامنے واضح دشمن یا سلیبی تھے یا چنگیزی تھے چنانچہ سلطان عثمان کے سامنے میدان کھلا ہوا تھا یعنی کسی بھی اسلامی مملکت سے لڑنے کی ان کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی انہوں نے اپنی حکومت مستحکم کر لینے کے بعد پڑوسی ممالک کو تین چیزوں کا اختیار دیا جو کہ اسلامی شریعت کے اصول کے مطابق ہیں سلطان عثمان رحمہ اللہ نے پڑوسی ممالک کے بادشاہوں کو تین چیزوں کا اختیار دیا یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دے کر ماتحت بن کر رہو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ بعض مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ مل گئے اور بعض نے جزیا دینا قبول کیا اور بعض نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تیار دشمن تتاری ویسے بھی موجود تھے چنانچہ سلیبی اور تتاریوں نے مل جل کر ایکا کر لیا اور اس اتحاد نے عثمان کے خلاف لڑائیاں شروع کر دی لیکن اللہ جل جلالہ کی نصرت سلطان عثمان رحمہ اللہ کے ساتھ تھی انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے تاتاریوں کو شکست دی تاتاریوں کو شکست دینے کے بعد انہوں نے سات سو سترہ ہجری بمطابق تیرہ سو سترہ عیسوی میں بورسا نامی شہر صوبے کا محاصرہ کر لیا بورسانہ میں اس شہر کے حاکم کا نام افرینوس تھا یہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گیا اور سلطان عثمان رحمہ اللہ نے اسے بیگ کا لقب دیا افرینوس اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے عثمانی سلطنت کو آگے بڑھانے کے لیے زبردست کردار ادا کیا وہ بعد میں عثمانیوں کے مشہور کمانڈروں میں شمار ہوئے ان جنگوں اور فتوحات کے بعد تیرہ سو سترہ عیسوی میں سلطان عثمان رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنی جانشینی کی وسیعت اپنے بیٹے اور خان کے لیے کی اور خان یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے